رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن البجید انما الہکم الہ واحد قال اللہ تعالیٰ فی سورتی یوسف یا عبتینی رعیتو اہدہ اشرہ کوقبا وقال عز و جل سخرہا علیہم سب علیالن قرآن مجید کے تین مقامات سے میں نے کچھ جملے آپ کو سامنے تلاوت کی جن میں اللہ تعالی نے گنتی کو استعمال کیا پہلا جملہ جو میرا اکسام نے ذکر کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد سمایا کہ انما الہکم الحد ان تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے ایک معبود معبود ہے تو ایک واحد کا لفظ آپ نے سنا سور یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جملہ میں نے کے سامنے تلاوت کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا بتی انہدوں کا بن بجان میں نے گیارہ ستاروں کو دیکھا پھر سعد الحاقہ سے میں نے ایک کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا ہوا کا تو فرمایا کہن سات راتیں سمانیاتا اور آٹھ دن اسی طرح قرآن مجید میں آپ کو بہت سارے الفاظ اور ملیں گے جس میں اللہ نے ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو چھ دنوں میں پیدا کیا تو قرآن مجید میں آپ کو گنتی بھی ملے گی تو آج ان اللہ ہم گنتی عربی گنتی جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے عربی گنتی انتہائی پیچیدہ ہے اور عام طور پہ عربی گرامر کے کورسز میں پڑھائی بھی نہیں جاتی اور میں بھی شاید اپنی پوری عربی پڑھانے کی تاریخ میں یہ دوسری مرتبہ گنتی پڑھا رہا ہوں کیونکہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اس لیول تک پہنچتے ہی نہیں ہیں اور گنتی تو بہت بات کی چیز ہے بنیادی چیزیں جب تک کلیئر نہ ہو تو گنتی تک آپ کیسے آئیں گے لیکن الحمد للہ اس کلاس کا یہ اعزاز ہے کہ آج ہم گنتی کر رہے ہیں الحمد للہ گنتی اردو میں ایک دو تین چار پانچ انگلیش میں ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون بچپن میں ہمیں سکھا دی جاتی ہے عربی میں گنتی کیا ہوتی ہے ایک کے لیے کیا لفظ ہے دو کے لیے کیا لفظ ہے تین کے لیے کیا لفظ ہے چار کے لیے کیا لفظ ہے پانچ کے لیے کیا لفظ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں نوٹ کر لیجئے گا کہ گنتی کے لیے جو ہے ایک دو تین چار پانچ میں لکھوں گا نا لفظ یہ اسم ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہزار بات ہم نے پڑھا ہے کہ عربی زبان میں جو بھی لفظ استعمال ہوگا وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا ہر ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو یہ جو آداد ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ کیا ہے اس میں فیل ہے یا حرف ہے تو یہ اسم ہے ایک کے لیے عربی زبان میں واحد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اچھا اگر اسم ہے نا تو آپ کو یہ بھی یادوگم نے کہا تھا جب بھی ہمارے سامنے اس میں ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے اعراب تو ہمیں آدات کی بھی یہ چاروں چیزیں معلوم ہونی چاہیے واحد نکرا مارفا نکرا مارفا کی کوئی قسم ہی نہیں ہے صحیح ہے نا یہ تو سمپل سے سا آپ ساتوں کس ہم پڑھ چکے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے عدد ایک ٹھیک ہے نا واحد صحیح جینس مذکر جینس مذکر ٹھیک مزکر کے لیے واحد لفظ استعمال کریں گے آپ اے کی بات کریں تو ابھی کوئی اراب نہیں ہے اگر میں اس کو مرفو لکھوں تو میں ایسا کہوں گا واحد یعنی اس کا اعراب زید کی طرح آئے گا جیسا زیدن زیدن زیدن ہے اس طرح واحد واحد واحد کلیئر ہو گیا تو اس ساری چیزیں آپ نے میں رکھنی ہے ان اللہ تعالیٰ آپ کو مزہ آئے گا گنتی کرنے کا آج تو ایک کے لیے واحد دو کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے اس نانی دیکھے آنی یہاں بھی آ گیا دو میں تو इस دو کے ہی لفظ استعمال ہوگا اور نکرہ ٹھیک ہے نکرہ مزکر ہے ٹھیک مزکر ہے اور کیا رہ گیا ہاں عدد ادد کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ادد اس کا کیا ہے نہیں لفظ کو دیکھے نا ذرا آنی کے آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے مسن مطلب کہہ رہا ہوں لفظ کے حساب سے دیکھیں تو آپ کہیں گے یار واحد ہے لیکن مسلم آنی بھی تو واحد ہی لفظ ہے نا لیکن آنی کے آواز بتا رہی ہوتی ہے کہ مصنح تو مصنح عرآب آنی کے آواز کون سی ہوتی ہے مرفو یہ مرفو ہے تو اس کی منصوب اور مجرور کیا ہوگی اسنئی اسنئی تو اسنانی مرفو ہے اس نئی منصوب اور مجرور اور ساتھ ہی نوٹ کر لیں کہ جو اسنانی ہے اس کا حمزہ حمزت الوصل ہوتا ہے اسنانی کا حمزہ حمزت الوصل ہوتا ہے گنتی کے لفظ ہے جن کا حمزہ حمزت الوسل ہوتا ہے میں ان کوشش کروں گا کہ آج یا کل کے لیکچر میں آپ کو وہ گنتی کے لفظ بھی لکھوائی دوں کہ جن کا حمزہ حمزات الوسل ہوتا ہے تو دو کے لیے اسنانی تین کے لیے مونس ہے گول آ رہی ہے نا ہے. سلاسطن سلاسطن سلاسطن سلاسطن. اوکے؟ باقی نکرا سب آپ کو ہوتا ہے چار کے لیے اربا اب میں ساری باتیں نہیں دہراؤں گا اب میں پورا ایک لفظ لکھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اربا تن باقی اس کی منصوب مجرور آپ خود ہی بنا لیں گے ایر پہ بس فوکس کریں اراب اور جنس یہ دو بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو فوکس کریں بس پانچ کے لیے خمسہ چھ کے لیے ستہ سات کے لیے سب جسے ہم سب اتن کہیں گے برفو ٹھیک آٹھ کے لیے سمانیا نو کے لیے تیس اور دس کے لیے اشراہ ہم آپ کو یاد آیا ہوگا اشرا و مشرح ٹھیک ہے نا تو اشراہ بھی کہہ سکتے ہیں اشراہ بھی کہہ سکتے ہیں شین کو اسکول کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے شین کو زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے ہاں جی کلیئر ہو گیا واحد کس کے لیے ایک اسنانی دو سلاسہ تین اربا چار خمسا پانچ سدہ چھ سب سات سمانیہ آٹھ تس نو اشرا دس یہ تو آپ کو طرح دس تک جو ہے عدد آنے چاہیے جب آپ چیزیں گنتے ہیں نا تو آپ اسی طرح گنیں گے جیسے یہاں پر دس چیزیں ہیں نا تو آپ کہیں گے واحد اسنان اس طرح کر کے ٹھیک ہے کر کے ایک دو تین جو ہم کرتے ہیں نا اسی طرح آپ گنیں گے پھر اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو اب ہم دیکھیں گے کہ ان کو ہم نے اب استعمال کس طرح کرنا ہے مثلا میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا ایک دو تین چار پانچ میں کہوں جی ایک کرسی دو آدمی تین کتابیں چار کمرے پانچ لڑکے فالو کر رہے ایک ہے سمپل گنتی ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن ٹین اس کے لیے سمپل واحد اسنان سلاسا اربا ہمسا ستا سبا سمانیہ اشرا ختم دس تک لیکن اس کے ساتھ آپ ایک جو چیز آپ گن رہے ہیں جو چیز آپ گن رہے ہیں پہلی بات نوٹ کریں جس چیز کو آپ گن رہے ہوں گے نا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ ماد ہے جس چیز کو گنا جائے گا اسے کیا کہیں گے ماد اور یہ کیا ہے یہ ہے ادد یہ کیا ہے ادد ادد کی جمع آداد آد. کی جمع آداد آد. تو عدد اور مادت کا سارا کھیل ہے عدد اور مادوت کا سارا کھیل آپ نے سمجھنا ہے مادوت کے لیے نا ایک اور لفظ گرامر میں استعمال کیا جاتا ہے بڑا اہم ہے وہی آپ کو اکثر سننے کو ملے گا مادوت سننے کو نہیں ملے گا اس لیے نوٹ کر لیں مادوت کے لیے مادت کسے کہہ رہے ہیں جس چیز کو گن رہے ہیں ٹھیک ہے جس چیز کو گنا جا رہا ہے وہ مادوت ہے ماد کے لیے گرامر میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے تمیز تمیز پڑا ہوا ہے نا ہاں منصوبہ تمیز پڑا ہوا ہے نا تو تمیز کہتے ہیں ماد میں یہ بھام ہے تمیز ہم کیوں لائے تھے? بھام دور کرنے کے لیے لائے تھے نا آپ دکان پہ جاتے ہیں گروسری کی دکان پہ کہتے ہیں, یار مجھے پانچ دینا آپ کو دے دے گا پانچ پانچ رکھ کے دے گا آپ کو ٹھیک <laughs> ہے نا جب تک آپ اسے پانچ انڈے نہیں مانگیں گے کہ یار پانچ انڈے دو تو عدد میں ابہام ہے عدد میں ابہام ہے اس ابہام کو کس نے دور کیا انڈوں نے آ کے انڈے تمیز ہیں فالو کر رہے ہیں نا اور انڈے ماد بھی ہیں جسے گن رہے ہیں آپ بات سمجھ میں آ تو اس لیے مادود جسے گنا جاتا ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے تمیز اور ہم نے بڑا تھا تمیز منصوب ہوتی ہے منصوبہ بڑا تھا نا لیکن آپ کو یہاں پتہ چلے گا کہ ہر تمیز منصوب نہیں ہوتی کچھ تمیز بدتمیز بھی ہوتی ہے ٹھیک <laughs> تو آج ان اللہ آپ بدتمیز پڑھیں گے لیکن تمیز آپ پڑھ چکے ہیں تو اس ساری کہانی نا عدد معدود کی ہے عربی زبان میں یہ جو ایک اور دو ہے نا سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں ایک اور دو کو میں کہنا چاہتا ہوں ایک آدمی تو عربی زبان میں اگر میں رجلن بھی کہہ دوں تو اس کا مطلب ایک آدمی ہی ہوتا ہے رجلن کے کی کیا مانا ایک آدمی رجولانی دو آدمی رجال دو سے زائد آدمی تو رجلن کے معنی ایک آدمی ٹھیک ایک اس کے اندر ہے خود ہی لہذا الگ سے عدد لانے کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں امراطنت امرا کے مانا ہے ایک عورت اس میں ایک پہلے سے موجود ہے مجھے الگ سے لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک لیکن عربی زبان میں آپ لا سکتے ہیں لا سکتے ہیں عدد کو ان کے ساتھ بھی ایک اور دو کے لیے آپ عدد بھی لا سکتے ہیں ایک اور دو کے لیے آپ عدد لا سکتے ہیں حالانکہ ضرورت نہیں ہے آپ کہتے ہیں جی رجو نانی کیا مطلب ہے دو آدمی دو تو خود ہی آ رہا ساتھ تو اس نانی کی ضرورت ہے نہیں ہے ٹھیک آپ نے کہا جی امراطانی ترجمہ کیا ہے دو عورتیں تو دو لانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ لا سکتے ہیں لا سکتے ہیں میں بتا رہا ہوں ایک اور دو آپ سمپل لفظ سے بھی بیان کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان مادود یہ مادود ہی ہے نا ان کے ساتھ عدد لانا چاہتے ہیں ایک اور دو کا تو لا سکتے ہیں کہاں لانا ہے نوٹ کریں ان کے بعد لانا ہے عدد کو ایز اے سفت ایز اے سفت لے کے آنا ہے ایز اے سفت لے کے آنا ہے تو رجول ان واحد ان رجل واحد ان کے مانے ہوں گے ایک ہی آدمی <laughs> یعنی وہ کہیں گے کہ ایک آدمی جو رجل تھا اگر آپ واحد لا رہے ہیں ساتھ تو اسے پھر کوئی ایکسٹرا مفہوم لیں وہ ایکسٹرا مفہوم کیا لیں زور ہی کا مفہوم لیں رج واحدن ایک ہی آدمی صحیح یعنی یہ ترکیب کیا بنی موصوف صفت کی ترکیب موسف صفت کی ترکیب یعنی سمپل میں آپ کو بتاؤں ایک اور دو جو آپ نے عدد استعمال کرنے ہیں نا ان کو ایز صفت استعمال کرنا ہے مرکب توصیفی کی صورت میں ٹھیک ہے ایک اور دو عدد کو آپ نے ایز اے استعمال کرنا ہے اور وہ کنسٹرکشن جو بنے گی وہ موصو صفت کی مرکب توصیفی کنسٹرکشن ہوگی اس لیے آپ دیکھیں رجولن واحدن ایک ہی آدمی اس کی منصوب کنسٹرکشن کیا ہوگی پورا رجولن واحدن مجر کیا ہوگی رجول واہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شاخرمایا میں نے آپ سے کوٹ نے اللہ تعالیٰ نے مرکب ہے پکا اسم کے ساتھ ضمیر مرکب اضافی مرکب اضافی مختار بن سکتا ہے بنا لے الکم تمہارا ایک الہ ہے اتنا بن جاتا ہے نا تمہارا الہ ایک الہ ہے لیکن آپ الہن کے ساتھ آ کے عدد بھی لاتے ہیں بطور صفت اور کہتے ہیں الہن الاحن واحدن تو کیا مطلب ہے تمہارا الہ الہ ایک ہی ہے صرف ایک الہ ہے صرف ایک, ایک محبود ہے تمہارا محبود ایک ہی محبود ہے اوکے ورنہ جملہ وہ اس طرح بھی پورا ہو رہا تھا الحکم الہن تمہارا محبود الہن ایک محبود ہے تو گنتی ایک کے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں پڑتی دو کے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ لاتے ہیں تو اس سے پھر زور پیدا ہوتا ہے مفہوم میں کلیئر ہوگی بات اب میں کہنا چاہتا ہوں ایک عورت اچھا اب میں ایک کے لیے اگر واحد کا لفظ لگاتا ہوں تو امرا مونس ہے واحد مذکر ہے تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے آپ کو مذکر سے مونس بنانا آتا ہے بنا لے کیا بن جائے گا واحد آمرا تن واحداتن منسوب کیا ہوگا امراطن واحدتن مجرور کیا ہوگا امراطن واحدتن کلیئر ہو گیا کوئی مشکل بات نہیں تھی صحیح ہے تو واحد اے کے لیے لیکن اگر آپ کسی مونس کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا تو واحد نہیں استعمال کریں گے واحدہ استعمال کریں گے ٹھیک لیکن اس کی تاکید کے لیے لایا گیا واحدات تو ریزلٹ حسن کیا نکلا ہم گنتی سیکھ رہے ہیں عدد پڑھ لیے دس تک کے اب ہم ان دس آدات کو ایک ایک کر کے معدوت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں رزلٹ ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ ایک اور دو عدد ایک اور دو عدد جب معدود کے ساتھ استعمال ہوگے نا تو کنسٹرکشن کون سی بنے گی مرکب توصیفی کنسٹرکشن کون سی بنانی ہے مرکب توصیفی جس میں مادوت موصوف ہوگا جس میں مادوت موصوف ہوگا اور عدد صفت بن کر آئے گا کلیئر آصف کلیئر ہوگی بات ماشاءاللہ اب آئے دو کی طرف رجلانی کے معنی تھے دو آدمی اب آپ اس کے ساتھ اسنانی کا لفظ لا سکتے ہیں رجولہ نسنانی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اسنانی کا حمزہ حمزت الوسل ہے فیصلہ ہم نے گنتی نہیں پڑی تھی نا کورس میں رجو لانس نانی ٹھیک ہے دو آدمی رجو لانس نانی منسوخ کیا ہوگا پورا بولے نا رجو لئی اور مجرور کیا ہوگا رجو لئی نس نئی اوکے مرکب توسیفی موسوف صفت اب آپ کہنا چاہتے ہیں دو عورتیں اب دو اسنانی لفظ ہے مذکر ہے ٹھیک تو مونس ہونا چاہیے تو اسنانی کا مونس ہے اسن تانی اسنا تانی جس طرح اسنانی کا حمزہ حمزت الوسل تھا اسی طرح اسنا تانی کا حمزہ بھی حمزت الوسل ہوگا تو امراطانسن تانی وہی امرکب توصیفی ہو رہی ہے بات ایکسیلنٹ نتانی مرفوع ہے منصوب کیا ہوگا تئی نتنی اور مجرور بھی یہی ہوگا لیکن ایک اور دو کی بات سمجھ میں آ ہے اب میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں جی مظر ایک قلم اس کی عربی کیا ہوگی کلم واحد کلم واحد ان دو قلم کلمانس نانی کلامانی اس نانی الگ الگ بولتے بعد میں ملا کے کیا بولتے رہا میں نے بول دیا صحیح جی فروخت میں کہنا چاہتا ہوں ایک گھڑی ہاں سا اتن واحد ایک گھڑی حسن میں کہنا چاہتا ہوں دو گھڑیاں سا نہیںلح طالبحد طالبۃ الاحدت میرا خیال ہے ایک دو گنتی سمجھ میں آ ہے آ گئی ہے نا ایک دو کی گنتی جب آپ نے استعمال کرنی ہے تو مادوت کو مادود کو موصوف بنانا ہے. مادود جسے گن رہے ہیں اس کو موسوف بنانا ہے اور عدد کو صفت بنانا ہے گویا ایک اور دو کو آپ نے مرکب توصیفی کے پیٹرن میں لے کے آنا ہے کلیئر میں نے بونڈ مٹانا ہے اس لیے اس کی پکچر لیں اور اب آگے گنتی شروع ہو رہی ہے تین سے دس تک قرآن مجید سے ایک ایک ایگزامپل ہم کوشش کریں گے جتنی گنتی پڑے جتنی قرآن میں استعمال ہوئی ہے اس کی ایک ایک ان انشاء اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گی نا تو آپ کو مزہ آئے گا انشاء شاء اللہ تعالیٰ جیسے اللہ واحد ان آپ کے سامنے آ گیا نفت ان واحد آ گیا لے جی اب جو تین سے دس تک کی گنتی ہے نا تین سے دس تک بڑی مزیدار اور عجیب سی ہے ذرا ہیڈنگ دے لیں. تین سے دس تک تین سے دس تک کی گنتی جو ہے نا رقب اضافی کے طور پہ استعمال ہوئی. پہلا پوائنٹ نوٹ کریں تین سے دس تک گنتی کون سے مرکب کے طور پہ استعمال ہوتی ہے مرکب اضافی کے طور مرکب اضافی کے طور پہ ایک اور دو کی گنتی کون سے مرکب کے طور پہ استعمال ہوتی ہے مرکب توصیفی کے طور پر ٹھیک جس میں ماد موصوف ہوتا ہے اور عدد صفت ہوتا ہے ماشاءاللہ ایک اور دو کلیئر ہو گیا اب ہم تین سے دس تک پڑھ رہے ہیں تین سے دس تک کی گنتی کس مرکب کے طور پہ استعمال ہوگی مرکب اضافی کے طور پر اس میں عدد مضاف ہوگا اور معدود مضاف علیہ ہوگا تین سے دس تک کی گنتی جو ہے کون سے مرکب کے طور پہ استعمال ہوتی ہے مرکب اضافی کے طور پہ مرکب اضافی میں آپ کو ہے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک مضاف ہوتا ہے ایک مضاف لہ ہوتا ہے تو کیا چیز مضاف ہوگی اور کیا چیز مضافی ہوگی عدد مضاف ہوگا ماد مزاخلاح کے طور پر استعمال ہوگا اوکے ایک پوائنٹ ہو گیا پوائنٹ نمبر دو تین سے لے کے دس تک ماد تین سے لے کے دس تک کا مادت جو ہے نا وہ نکرا اور جمع استعمال ہوگا مذکر محدود کے لیے گول تا والا عدد استعمال ہوگا اور مونس مادود کے لیے کے بغیر عدد استعمال ہوگا مذکر بہاد کے لیے گولتا والا عدد استعمال ہوگا جو کہ ہم نے پڑھا ہے لیکن اگر مونس کے لیے آپ عدد استعمال کریں گے تو گولتا ہٹا کر عدد استعمال کریں گے اب آپ کو پتہ چل کے کیوں نہیں گندی پڑھاتے یہ <laughs> باتیں زیادہ دہراتے تین سے لے کے دس تک جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں اس میں ترکیب کیا ہوگی مرکب اضافی کی پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ کون مضاف ہوگا کون مضاف الا عدد مضاف مضاف, مضاف الہ ماد اوکے اگلا پوائنٹ مادوت جو ہے وہ ہم نکرا اور جمع کے طور پہ استعمال ہوگا اور مذکر مادوت کے لیے <تصال> بولتا والا عدد اور مونس محدود کے لیے بولتا کے <تصال> بغیر والا عدد اوکے کلیئر لے جی میں کہنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں تین آدمی یہ کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ تین سے دستہ کی بات ہو رہی ہے نا تین آدمی کہنا چاہتا ہوں تو میں نے سب سے پہلے آدمی کو فوکس کرنا ہے آدمی مزکر ہے نا اوکے okay. مذکر ہے نا تو میں مذکر کے لیے فوراً یہ گولتا والا لفظ لے کے آنا ہے لے آیا سلاست لیکن اسے میں نے مزاف بنا کے لانا ہے جب اسے مذاف بناؤں گا تو اس کی تنوین ہٹاؤں گا اوکے okay. تیار ہو گیا اب جو ماد ہے آدمی وہ مزاف لے کے طور پہ آئے گا نکرا لاؤں گا اور اس کی جمع مکسر لے کے آؤں گا رجول کی جمع مکسر کیا ہوتی ہے رجال, رجال رجال کی میں جرور فارم کیونکہ مضافلہ بھی تو ہے نا رجالن سلاستو رجالن ٹھیک ہے سلاستو رجالن کلیئر آصف یہ سلاسۃ رجالن اس کا اعراب کیا ہے ہاں کیا ہے بتاؤ مرفوع اگر یہ منصوب ہوتا تو منسوخ نہیں ہوتا ہاں کیا ہو جائے گا سلاستا اور اگر مجرور ہو تو سلاستی تری سی بات ہے تو سلاست مرفوع سلاستا منصوب سلاستی مجرور اوکے اب میں کہنا چاہتا ہوں تین عورتیں اچھا تین کے لیے میں نے کیا لکھنا ہے سلاسا اچھا ایک منٹ پہلے ذرا لکھ لیتے ہیں نا سلاسا لکھ لیا پورے لکھ لیں مادت کون ہے عورتیں مونس ہے تو فوراً اس کی طرف آئے کولتا ہٹا دیں اس کو مرفول ہے سلاسو ہو نا سلاسو اور آگے امراہ کی جمع نسا یا نسواں دونوں ہی نسا بھی آ سکتی ہے بھی آ سکتی ہے اس کو مجرور لکھنے کیا ہوگی نسا ان جمع تو سلاسو نسا ان کلیئر ہوگی بات اوکے اگر سمجھ آ ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں فروخت تین کتابیں کیا عربی ہوگی سلاست دروازے سلاست اب وا بن ٹھیک ہے سلاست اب وا بن کلیئر جی میں کہنا چاہتا ہوں تین گھڑیاں ہوں آتین وہ مقصود ہمارے پاس اس میں وہ ایک ہی لفظ ہے وہ ہمارے پاس وہ ایک ہی استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو مارنس میں ہم جمع سالم بناتے ہیں نا وہ ایکچولی اسی کیٹیگری میں آتی ہے اچھا اب میں شہباز میں کہنا چاہتا ہوں سات آسمان تسلی سے ذرا سات آسمان اس کو آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں آپ آجے پہلے آسمان مدوت کی طرف آ جائیں آپ کے پاس پیٹرن بنا ہوا ہے آسمان کو کہتے ہیں سما سما کی جمع لانی ہے اپنے سماوات اور اس کو مجرور لکھنا ہے اس کو یہاں پر مجرور لکھ لیں سما واتن اور اب دیکھیں سما مونس نا تو اس کے لیے جو آپ نے عدد لانا ہے وہ گولدا بغیر لانا ہے یعنی سب آتون کی بجائے سب او لانا ہے ایسے ہی نا یعنی کسی بھی پیٹرن پہ آپ کر سکتے ہیں اس کو سب او سماواتن کیا مطلب ساد آسمان آصف سب او سماواتن منسوب کیا ہوگا کیا ہو جاتا تمہیں میں نے یہ تو کہا ہی نہیں میں نے تو پوچھا کہ سب سماواتن منسوب کیا ہوگا سب اسمواتین میں ضرور کیا ہوگا سب, ہی سب, ہی سمانتے سب سمانتے ملک نے کیا فرمایا اللہ جی خلا سے کون ہے تو ہے جو بدتمیز ہے اس وقت سبا خلا اس نے پیدا کیا اس نے انسان کو پیدا کیا خلق الانسانہ اس نے سات کو پیدا کیا سوا نا ساتھ کیا سماواتن تو تمیز تین سے لے کے دس تک نوٹ کر لیں تین سے لے کے دس تک کی تمیز بدتمیز ہوتی ہے کیونکہ مجر ہوتی یہ <laughs> لکھنا نہیں ہے آپ نے وہی لکھنا ہے مجرور ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی اور بھی بد تمیز تمیزیں آئیں گی تین سے لے کے دس تک کی تمیز مجرور ہوتی ہے اوکے اچھا جی کس نے حل کیا تھا سات آسمان آصف نے اچھا لے جی کس پوچھو امیر امیر میں کہنا چاہتا ہوں چھ دن دن کی طرف آئے پہلے آپ کے نظر میں چھ میں سفز آیا ستا تن اوکے نا آپ نے آنا ہے دن کی طرف دن کی عربی کیا ہوتی ہے دن یوم نہار تو دن ہوتا ہے وہ والا دن ٹھیک ہے یوم کی جمع ایام ایام کو یہاں پر لکھیں بجرور ٹھیک ہے اور چھ کے لیے یوم مذکر تھا تو اس کے لیے ستہ ہی لگے گا نا مونس والا لگے گا نا مذکر کے لیے مونس لگنا نا گولتا والا تو کیا کہیں گے ست سو ایام ان مرف ہے منصوب کیا ہوگا سا مجرور کیا ہوگا ٹھیک ہو گیا یعنی صحیح پڑھا رہا ہوں نا قرآن سے ایگزامپل آ رہی ہیں سامنے تو جو میں نے گنتی آپ کو پڑھانے کی کوشش کی وہ ٹھیک چل رہی ہے ایسے ہے نا میں کہنا چاہتا ہوں سات راتیں کس کی جمع لیلا اس کی نہو فی لیا یال ہاں جی لیال مونس ہے نا لا لا مونس ہے ہے تو ساتھ کیا لائیں گے سبو ٹھیک طلحہ آٹھ دن ایام سب الن منصوب ہوگا تو کیا بنے گا سب الن اور سمانیات ایام منصوب ہوگا تو سمانیہ تیامن خصوطء الرحاق میں کیا فرمایا اللہ تعالی نے و سمانیہ ایام حسوم اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو ان پر چالو رکھا آٹھ دن اور سات رات ٹھیک ہے تو وہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے ایز اے زرف ٹھیک ہے ایز اے زرف استعمال ہوا اوکے جی تین سے لے کے دس تک کی گنتی سمجھ میں آ گئی قرآن سے اتنی اگزامپل آپ کے سامنے آ گئی اوکے ریوائز کر لے گنتی کے ہم پورشن کر رہے ہیں گنتی پڑھنے کے ہم نے پورشن کی ہے پہلا پورشن تھا ایک اور دو والا ایک اور دو والی گنتی کو نے کس مرکب کے طور پر استعمال کرنا ہے مرکب ہے توسیفی کے طور پر اس میں موصوف کون بنے گا مادود صفت کون بنے گا عدد اور آپ کو پتہ ہے موصوف عدد میں مطابقت ہوتی ہے اس میں کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے اوکے تین سے لے کے دستک کی گنتی کس مرکب کے طور پہ استعمال ہوگی مرکب اضافی آخر. کے طور پہ مضاف کون بنے گا عدد مضاف مذاف کون بنے گا ماد ماد کے لیے کیا شرطیں ہیں نکرا ہونا چاہیے نمبر دو جمع مکسر ہونا چاہیے نمبر تین م. م. م. تو ہے ہی ہے نا نمبر تین اس میں کہ اگر مذکر مادود ہے تو گولدا والا عدد لگے گا اور اگر مونس محدود ہے تو گولدا کے بغیر استعمال ہوگا کلیئر ہو گیا اچھا ایک سٹار دے کے چھوٹا سا پوائنٹ لکھ لیں تین سے لے کے دس تک گنتی مرکب توصیفی بھی استعمال ہو سکتی ہے تین سے لے کے دس تک کی گنتی مرکب توصیفی کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو سات آسمان ہیں ان کو اگر ہم مرکب توصیفی کے طور پہ لکھنا چاہیں تو مرکب توسیفے میں پہلے کون آئے گا مادوت آسمان پہلے لائیں گے ٹھیک ہے آسمان آپ پہلے لائیں گے مارفا لے آئے ٹھیک ہے اس کے بعد عدد لائیں لیکن کرنا وہی ہے کرنا وہی ہے ایک چیز کرنا وہی ہے وہ مارفا ہوگا ڈیفنیٹلی مارفا ہوگا یعنی ال کے ساتھ آئے گا ٹھیک مرفوع ہوگا لیکن لیکن مونس کے لیے مذکر عدد لائیں گے یہ شرط ہے یعنی تین سے لے کے دس تک جو ہے نا وہ الٹا ہی کرنا ہی کرنا آپ نے تو کہیں گے سبعو. صحیح ہے تو اس لیے آپ کو ایسی کنسٹرکشن بھی قرآن میں کہیں کہیں مل جائے گی یہ اسپیشل آپ کے لیے ورنہ تین سے دس تک مرکب اضافی کے طور پہ گنتی استعمال ہوتی ہے اوکے اوکے نا؟ لیکن زیادہ تر زیادہ تر تر دس تک کی گنتی مرکب اضافی کے طور پہ ملے گی آپ کو قرآن سے میں نے اتنی ساری جو دی ساری جو ہیں وہ مرکب اضافی کی دی ہیں لیکن اگزامپل میں نے آپ کو اس لیے سٹار دے کے پوائنٹ لکھوایا ہے کہ تین سے دس تک کی گنتی کو آپ مرکب توصیفی کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں خیال بس وہی رکھنا ہے کہ اگر ماد مونس ہے تو عدد جو ہے وہ گولتا کے بغیر لگ رہے ہیں تو وہی کنسٹرکشن آ رہی ٹھیک ہے اب اس مرکب توصیفی میں مطابقت نہیں ہوگی نہیں ہو رہی نا ٹھیک ہے نا نہیں ہو رہی نا تو بس یہ خیال رکھنا ہے لیکن کنسٹرکشن مرکب توصیفی کی ہی مانی جائے گی ایک دو گنتی سمجھ آ گئی تین سے دس تک سمجھ آ گئی اب ہم چھلانگ لگائیں گے سو اور ہزار کی گنتی پر سو اور ہزار کے عدد کو آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہے سو اور ہزار عدد کو سو اور ہزار کے عدد کو بھی آپ نے مرکب اضافی میں استعمال کرنا ہے مرکب اضافی میں استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جس میں عدد آپ کا مزاف بنے گا عدد مزاف بنے گا اور معدود مزاف لائے بنے گا کلیئر لیکن جو ماد ہے ہوگا نا جو مادوت مزافل ہوگا ہو نا وہ آپ نے واحد لانا ہے اسے آپ جمع نہیں لا سکتے سو اور ہزار کے لیے مادت کیا آئے گا واحد جمع نہیں لا سکتے اب حالانکہ دیکھیں آپ کا ذہن تو کہہ رہا ہے گا یہاں تو زیادہ جمع ہونا چاہیے سو اور ہزار ہے لیکن بات وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن سے تو عربی نہیں بنی نا اوکے اچھا سو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے میا سو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے میں یہاں پہلے الگ سے لکھ دیتا ہوں اس کو ایسے لکھتے ہیں میاتن میاتن ایسے لکھا جاتا ہے اوکے اور ہزار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے الفن کیا میں نے سو کی عربی کیا میاں اور ہزار کی الف سو مذکر ہو تو بھی میاں سو مس ہو تو بھی میاں الف مذکر ہو تو بھی الف الف مس ہو تو, تو بھی الف الف اور میاں چینج نہیں ہوں گے اوکے آپ کہنا چاہتے ہیں سو آدمی آپ کہیں گے می آتو رجولن واحد لانے ہے می آتو رجولن اب دیکھیں نا ہر جگہ تو چینج ہو رہی ہے گنتی کیا کرے انسان می آتو رجولن اور اگر سو عورتیں ہوں تو کیا کہیں گے می آتو اب میاں اس کی نہیں گولتا ہٹا دینی گئی ٹھیک ہے نا وہ صرف تین سے دس تک کی گولتا ہٹ سکتی ہے میاں کی گولتا نہیں ہٹانی می آمرا تن جی می آن ٹھیک ہے سوری یہ غلط لکھا گیا اوکے می آمرا امراتن میں کہنا چاہتا ہوں ہزار آدمی کیا آرمی ہوگی الفو رجولن اور میں کہنا چاہتا ہوں ایک ہزار عورتیں تو کیا بنے گا الفو اب یہ نہیں کہ الفا تو بنا دیں صحیح ہے تو آپ بنا لیں گے آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے الفو इमरा आम मैं कहना चाहता हूं सो कोडे सौ कोड़े कोड़े के भी कोड़े के भी मजल नहीं जलदा हाँ जी श्याश मे आ तु जलदा تین. کیا آئےتا ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ سو کوڑے مارو زانی کو تسلیس تسلیس سب سنیں ایک ہزار مہینے ہاں جی آن آن آن آن الفو شہرن شہر کی جمع شہور ہوتی ہے لیکن واحد استعمال کرنا ہے الف شہرین ٹھیک اچھا الف شہرین سے پہلے مین لگ گئے کیا بنے گا تو للت القدری خیروم ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ترجمہ مہینوں کا ہی کر رہے ہیں لیکن لفظ شہر کا واحد استعمال ہے صحیح پڑھا رہا ہوں نا یعنی قرآن پرو کر رہا ہے کہ جو رولز ہم پڑھ رہے ہیں وہ الحمدللہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں اوکے okay جی یہ سور سو ہزار کے حوالے سے دو کنسٹرکشن قرآن میں استعمال ہوئی تھی سبحان کے اللہ کا اشد اللہ الہ الا استفر کا